بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والرسل قال الله تعالی وتاب کاف القران المجید والفوقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لال قنط لح صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق صدقہ رسول الحمن نبی الکریم الراؤف الرحیم اللّہ منو القلوب نابلقرآن و ذین اخلاق نا فلقرآن و دخل نلجنت بال محبوبہ ربین تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شاش جہاد بھی اللہ جلّہ علیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب غیوب مالک رقاب رقابے فخر فخرے اربو اجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید دے جان سرور و رے لالا رخان نی رے تاباں سر نشینے مہبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمائے توراں سر خیلے زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نورے ذاتے لم یزل سے تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بتحا راستار شاہد ما طغا صاحب علم نشر معصوم آمین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شریعت طریقت اور بیعت کی شرع حیثیت کے حوالے سے کچھ گفتگو آج کی تشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل الحق جاری فرمائے شریعت اسلام کا وہ دیا ہوا راستہ ہے جس پر چل کر ہم فوز و فلاح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں طریقت شریعت سے جدا کوئی رستہ نہیں بلکہ طریقت شریعت ہی ہے کچھ لوگوں نے شریعت اور طریقت کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا قرآن مجید فرقان حمید اور احادی سے طیبہ میں شریعت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا تو کوئی اور راستہ اس سے ہٹ کر بلا کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شریعت کشر ہے اور طریقت مغز جس طرح اخروٹ کے اندر مغز ہوتا ہے اور اس کے باہر اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے جسے کشر کہتے یہ کہنے والے بھی درست نہیں ہیں مرض تک جب پہنچ جائیں تو پھر کشر کی حاجت نہیں رہتی اخروٹ توڑنے کے بعد جب مرض حاصل ہو جائے تو پھر چھلکے کو پھینک دیا جاتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ طریقت کے حصول کے بعد شریعت بیکار ہو جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو شریعت ہی طریقت ہے کوئی الگ اور دوسرا راستہ نہیں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے یہ لوگ دین کی روح سے بھی آشنا نہیں ہیں حضرت ابراہیم دسوکی الرحمٰ آپ فرماتے ہیں اشریعت و شجا و طریقہ تو, تو سمرن شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے بعض نے کہا کہ شریعت منبع ہے اور طریقت دریا ہے اس قول کو اعلی حضرت نے بھی نقل کیا اور اس کے بعد خود اس پہ تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد کہا کہ درست یہ بھی نہیں چونکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے منبع وہ ہوتا ہے جہاں سے پانی پھوٹتا ہے اور چشموں سے منابے سے نکل کر پانی دریا میں آ جاتا ہے وہ کھیتی کو سراب کرتا ہے لوگوں کو سراب کرتا ہے لیکن اگر ممبے سے دریا کو کاٹ دیا جائے تو دریا پھر بھی کچھ عرصے کے لیے کام کرتا ہے فرماتے ہیں یہ مثال بھی کامل نہیں ہے اس لیے کہ جب شریعت سے کٹیں گے تو فوراً ایک کترہ بھی پانی میسر نہیں ہوگا طریقت ختم ہو جائے گی اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو شریعت ہی طریقت ہے سادے لفظوں میں یوں کہنے کہ شریعت سورج ہے اور طریقت اس کی کتنے ہیں شریعت شہد ہے اور طریقت اس کی مٹھاس ہے شریعت پھول ہے اور طریقت اس کی خوشبو ہے شریعت جسم ہے اور طریقت اس کی روح ہے تو شریعت اور طریقت کا یہ گہرا ربط ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو کہ اہل سنت اور دیگر مقاتی بے فکر میں برابر معتبر مانے جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں شرح مصنوعی میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کی تائید حاصل کرنے کے بعد کہ شریعت حضور کے اقوال کا نام ہے طریقت حضور کے افعال کا نام ہے حقیقت حضور کے احوال کا نام ہے اور معرفت حضور کے رازوں کا نام ہے تو شریعت اور طریقت دو الگ چیزیں نہ ہوئیں بلکہ شریعت موہ کو معیار ہے اور وہی منا تو معیار ہے اور بغیر شریعت کے طریقت قبول نہیں ہے علم کی تحریک کے مخالفین صوفیا طریقت اور شریعت کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر بڑا ظلم کرتے ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا طریقت سے یقین اٹھ گیا ہے بلکہ وہ اہل طریقت کو عجیب مخلوق سمجھتے ہیں دوسری طرف جالی اہل طریقت نے اس سلسلے کو اپنا کاروبار بنا کر اس مقدس اور متحر راستے کو بدنام کیا جس سے لوگوں کا اس سے یہ اٹھا. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل تو نہیں جلایا کرتے جھاڑ کے پسووں کو ہٹایا کرتے ہیں اور کمبل کو صاف کیا کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم طریقت کا انکار ہی کر دیں اگرچہ کچھ لوگوں نے طریقت کے نام سے طریقت میں بہت ساری چیزیں شامل کر لی ہیں جن کا طریقت اور تصوف سے کوئی دور کا رشتہ بھی نہیں ہے حضرت داتا صاحب کشف الماجود میں لکھتے ہیں ئی س تصوف رسومن ولا ع تصوف چند رسموں اور چند علموں کا نام نہیں ہے یہ تو من کی ستھرائی کا نام ہے یہ تو نفس کو تہذیب سکھانے کا نام ہے یہ تو اندر کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے تو اس وجہ سے انکار کر دیا جائے تو یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے بلکہ تصوفین ہیں یعنی جالی متصرفین ان سے ناتا توڑا جائے اور ان کو بے نقاب کر کے تصوف کی اصل روح کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور میں نے پچھلے ایک درس قرآن میں آپ کے سامنے حدیث جبریل جس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور علیہ السلام سے جب جبریل امین نے کہا کہ احسان کیا ہے تو فرمایا اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ جس طرح تو سے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اسی کو تصوف کہتے ہیں اسلام کا یہ مرتبہ احسان ہی طریقت کہلاتا ہے تو اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے تو یہ حضور کے افعال کا نام ہے تو افعال رسول سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں آل حضرت نے مثال سے اس کو یوں بھی سمجھایا باقاعدہ آپ نے سنوان سے ایک رسالہ لکھا اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یوں لے لیں کہ شریعت نور اللہ ہے جو ایک فانوس میں ہے اور طریقت اس کی روشنی کو بڑھا دینا ہے جو وہ روشنی آئی ہے اس کو دور دور تک پہنچانے کا اہتمام کرنا یہ طریقت ہے سادے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو احکام جن پہ ہم عمل کرتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر اعمال ان کو روح کی گہرائی تک لے جانا اور دل کی ایک ایک پرت میں ان کو سجا لینا اس کو طریقت کہتے ہیں طریقت اور شریعت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے دم سے خلوص کے جہاں میں روشنی ہے اور انسان بالخصوص جو اہل طریقت ہیں وہ اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کے رکھتے ہیں اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے وہ شب و روز کوشاں رہتے ہیں راہ طریقت کے مسافر کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو شخص راہبری کرتا ہے اس کو طریقت کی زبان میں مرشد کہتے ہیں مرشد کا معنی راہ دکھلانے والا ارشاد کرنے والا اور جو اس راستے پہ چلنے والا ہے اسے سالک کہا جاتا ہے سالک اور مرشد مسترشد اور مرشد یہ اس راستے پہ چلنے کا جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو بیت کہا جاتا ہے بیت عربی میں بک جانے کو کہتے ہیں مرید اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بک جاتا ہے اور پھر شیخ جو جو بتلاتا چلا جاتا ہے مرید اس راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ منزل آگے بھڑ کے اسے گلے لگا لیتی ہے اور بیت کے حوالے سے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بعد میں گھڑی ہوئی کوئی بات ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیت لی صرف بیت اسلام نہیں ہے بیعت اسلام کے بعد بھی حضور بیعتیں لی ہیں بخاری کتاب الایمان کے اندر حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ و تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں بھی شریک ہوئے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہم سے بیت لی اس حال میں کہ حضور کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے فرمایا آؤ میرے سے بیت کرو اس بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے چوری نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گا تو یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو وجاہدی سبھی لہی اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو اللہ کم تاکہ تم فلاح پا جاؤ وسیلے سے مراد کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ بڑی بےرنگی سی بات کسی نے کی اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں آئی. وہ مقصود ہے وہ مقصود ہے وسیلہ تو وہ ہوتا ہے. منزل تک پہنچاتا ہے تو وہ تو خود منزل ہے مومن کی منزل اللہ ہے وہ اس کی رضا جوئی کے لیے شب و روز گزارتا ہے اس کا قرب اس کی زندگی کا مقصد اولی ہے تو وہ وسیلہ نہیں وہ مقصود ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ وسیلہ سے مراد ہیں اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو یہ بات معقول معسوس ہوتی ہے یقیناً اچھے اعمال بھی وسیلہ ہیں لیکن اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہاں ارشاد فرمایا اے ایم والو اللہ سے ڈر جاؤ تقوا اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بس تلاش کرو تو یہاں اعمال حاصل ہو گئے تھے تقوے میں ہی چونکہ تقوا اللہ کی فرما برداری میں زندگی کو گزارنے کا کہا جاتا ہے احتاط کی جائے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے مالک ناراض ہو جائے اس کی رضا جوئی کو حاصل کرنا تقوا کہلاتا ہے کاب احباب سے ابن عمر نے پوچھا آپ پچھلی کتابوں کے بھی آلے ہیں اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ تقیب بھی, بھی, بھی آپ کی نظر میں ہیں آپ بتائیں تقوا کیا ہے کہا پوچھنے والے کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں کہاں کئی مرتبہ گزرا ہو کہا پھر تم نے کیا کیا کہا میں نے اپنے لباس کو سمیٹ لیا کہ جھاڑیوں سے گزر رہا ہو اور جھاڑیوں سے کانٹے لگے ہوئے ہیں میرا لباس تار تار نہ ہو جائے کالا فضا کا تقوی تو کاب اخبار کہنے لگے کہ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ اس دنیا کی کانٹے دار گنا بری جھاڑیوں سے یوں گزرا جائے کہ کوئی دامن سے کانٹا الج نہ جائے اور تمہارا دامن داغ تار نہ ہو جائے تر کے دنیا کا نام تقوی نہیں ہے غیر کے دنیا سے بچنے کا نام تقوی ہے صوفیہ فرماتے دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی کشتی پانی میں رہے گی تو خود بھی تیرے گی اوروں کو بھی ترائے گی کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی کشتی پانی میں رہے تو خیر لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبے گا اس لیے کہا تم دنیا میں رہو خیر ہے دنیا تمہارے اندر نہ رہے اور امام ابو نیم الفانی ہلیہ کے اندر لکھتے ہیں اور امام اسوہانی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی فرماتے من نظر نظر الحب اخرج اللہ تعالیٰ کل بھی نور ال یقین جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے تو تقوی انتہائی نگہ ناشت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے پھر جتنا بندہ اہم ہوگا اس کی احتیاطیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی ایک عالم دین سے زیادہ بعض پوسٹ ہوگی چونکہ وہ علم کی دولتوں سے مالا مال ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا دربار لگا ہوا ہے شاگرد بیٹھے ہوئے ایک خاتون حاضر ہوئی کا حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں فرمائے پوچھو لگی رات کو میں اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے سوت کاٹتی ہوں بادشاہ کی سواری کبھی کبھار گزرتی بادشاہ کی سواری کے آگے آگے خادم سونے کے چلیے کافوری شمع لیے آگے آگے چلتے ہیں تو جب وہ میرے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو روشنی بڑھ جاتی ہے تو اس بڑی ہوئی روشنی میں میں سوت کچھ زیادہ کاٹ لیتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اس روشنی میں میرے لیے سوت کاٹنا جائز بھی ہے کہ نہیں حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعارف کرواؤ تم کون ہو وہ خاتون کہنے لگی سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی آپ مجھے مسئلہ بتا دیں امام احمد بن حنبل فرمانے لگے بعض کاٹ کسی شخص سے مسلے کی نوعیت بدل جاتی مجھے بتانا ہوگا تم کون ہو پھر میں مسئلہ بتاؤں گا تو اس خاتون نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا خاتون تیرے لیے اس روشنی میں سود کاتنا کا جائز نہیں ہے یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیری آگ سونا پرکھا جام ہے نال اگاں دے لگ پیتل لوہے کو کوئی آگ سے نہیں پرکھتا سونے کو آگ سے پرکھا جاتا جتنا آدمی رفیع المرتبت ہو اتنی اس کی احتیاطیں بھی زیادہ ہیں ہمارے استاد المکرم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جب شاگردوں کو فارغ کرتے تھے علوم دینیا کی تکمیل کے بعد فرماتے تھے بیٹا پہلے تم طالب علم تھے اب معاشرے میں دین دین جا رہے ہو تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ دین سمجھیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا کام کرو لوگ دین سمجھیں اور وہ دین نہ ہو تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل دین کے مطابق ہونا چاہیے تو جوں چوں جو بندہ مرتبہ رفیہ پر فیض المرام ہوتا ہے تو اس کے معاملے بھی اتنے ہی نازک اور حساس ہو جاتے ہیں حضرت جہانگیر سمنانی علمہ آپ سے کسی نے تقوی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں تو تقوا اس کو کہتے ہیں گنا سے بچنے سے نیکیوں کی بجہ آوری سے تکوا حاصل ہوتا ہے تو آمال سالح تو تکوے میں ہی حاصل ہو گئے اب آمال صالحہ کے بعد جس وسیلہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد قرآن مجید کی اس آیت میں اعمال نہیں ہو سکتے نیکیوں کی بجا آوری سے تکوا حاصل ہوتا ہے تو آمال سالح تو تکوے میں ہی حاصل ہو گئے اب اعمال صالحہ کے بعد جس وسیلہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد قرآن مجید کی اس آیت میں اعمال نہیں ہو سکتے اس لیے وسیلے سے مراد اعمال اگر کسی نے کہا وہ درست ہے لیکن اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں وسیلہ کچھ اور ہے اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا لیکن میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ آپ کا قول اس لیے اس معاملے میں رکھنا چاہوں گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں تمام مکاتی فکر کے ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات معتبر ہے آپ فرماتے ہیں یہاں وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے کہ شیخ کا آپ وابستگی حاصل کریں تاکہ وہ تمہاری تہذیب کرے اور یہ نہیں کہ شیخ کامل سے وابستگی اختیار کرنے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ شہ کہ میں نے بیت کر لی اور مرید کے میں نے بیعت ہو گیا بس کام ختم نہیں باہر کام تو اب شروع ہوا ہے مجاہدے تو اب شروع ہوئے راتوں کی نیندیں تو اب اچاٹ ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو پیر ختم کرے ایک معنی میں یہ بات درست ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیس دے میں پیڑ لگا دی ہوئی ہے نہ دن کو چین نہ رات کو آرام نہ دوپہر سکون اقبال کہتا ہے نے ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام بر جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیا تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے موت کے آئینے میں دکھلا کے رخے دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی انحبوں کا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں امام تبرانی نے اپنی موجب میں اس روایت کو نقل کیا اوکا کریم نے فمہ سوچ کے بولو کیا کہہ رہے ہو کہ انبوں کا میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں پھر سوچ لو اس نے پھر عرض کی حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں کالا عید للفاقہ کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جا جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ نگر میں آئے کیوں؟ یہاں تو, تو مشق ستم بنایا جاتا ہے یہاں تو کمر پہ کوڑے برستے ہیں اس راستے کے اندر لوگ مسلوب بھی ہوتے ہیں اور حوالہ زندہ بھی یہاں تو دکھوں اور مصیبتوں سے پالا بھی پڑ ہے اور ادھر یہ بھی حکم ہوتا ہے خبر زبان سے سین بھی دیگر زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دن لگی نہیں یہ محبت ہے یہاں ضبط کرنا پڑے گا یہاں سانس بھی روکنی پڑے گی یہاں شکوا بھی نہیں کر سکتے ہو تو بیعت کے بعد دوسری بات دو فی سبھی اب مجاہدہ اب بیعت بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک بیعت برکت اور ایک بیعت عرا دےت برکت وہ ہوتی ہے کہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیت کر لی جائے تاکہ اس سے انتصاب پیدا ہو جائے آج کل عموماً بیعت اسی قسم کی ہے کہ شیخ سے ربط قائم ہوا اور اس کی نسبت لے لی اور باقی زندگی میں نیکی بھی ہے برائی ہے اپنی مرضی بھی چلتی ہے کبھی کبھار شیخ کی کوئی بات بھی مان لی اکثر تعلیمات نظر اندازی ہوتی تو عموماً آج کل بیعت جو ہے وہ بیعت برکت ہے دوسری ہے بیعت ارادت اور وہ یہ ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں پھر اس کے بعد اپنا آپ ختم کر دیں تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جی میں ہوا اپنی وجود کو بھی اپنی ہستی کو بھی ختم کر دیں بلکہ بزرگ فرماتے کہ شیخ کے حضور اور اس کے ہاتھوں میں اس طرح مرید ہو جائے جس طرح غسال کے ہاتھوں کے اندر میت ہوتی ہے وہ جدھر مرضی رخ پلٹتا ہے اس کو غسل دیتا ہے میت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا آگے سے کہہ کے نہیں پہلے یہ ہاتھ دو پیارا یہ ہاتھ دو یہ رسال کی مرضی ہوتی ہے کہ پہلے کدھر سے شروع کرنا ہے اور کہاں دھونا ہے پانی کتنا گرم ڈالنا ہے کتنا ٹھنڈا ڈالنا ہے کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا تو اس طرح جو بیت ارادت کے اندر مرید ہوتا ہے المریدو و لا یرید اس کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگتا اس کی نظر صرف شیخ کی طرف ہوتی ہے وہ شیخ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے اور شیخ نبی کی رضا میں گم ہوا ہوتا ہے لہذا شیخ اپنا رنگ چاڑتا ہے تو جب شیخ کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ سنت کا رنگ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا تو یہ دوسری صورت ہے بیعت ارادت کی اس بیعت کے اندر بندہ مربۂ کمال پہ, پہ, پہ پہنچتا ہے اور شیخ کے بتائے ہوئے اسباق اور اس کے طریقے اس پہ عمل کر کے اس کے نفس کی تسکین ہوتی ہے اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ ہے اور بیعت نہیں کرتا تو کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ مطلق ایمان سے اس کی نجات ہو جائے گی لیکن بیات کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اس کے علاقے نفس ہیں اور اس کی خرابیاں ہیں شیخ کی صحبت میں وہ دور ہوتی ہیں دوسرا عبادت کا صحیح پھل اور صحیح لذت اس کو حاصل ہوتے ہیں جو کھجور خود بخود اگتی ہے اس کے اوپر پتے تو لگتے ہیں سب لیکن پھل نہیں لگتا پھل اس کھجور کو لگتا ہے جس کو مالی لگاتا ہے پھر مناسب وقت میں گوڈی بھی دیتا ہے پانی بھی دیتا ہے اور اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو باہم پہنچاتا ہے اس کے اوپر پھر پھل آتا ہے جو خود روز رکھتا ہے وہ پھلدار نہیں ہوتا ہے اس لیے خود آدمی عبادت نیکیاں سب کچھ کرے نجک جو ہے راستہ نہیں رکتا ہے لیکن وہ حقیقی پھل تب آئے گا جب کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دے گا اور پھر وہ نظر کرے گا تو دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے گا اب حقیقی شیخ کون ہے الا حضرت علیہ رحمان آپ نے چار شرائط لگائی ہیں آپ فرماتے ہیں پہلے تو اعتقاد کے اعتباد سے درست ہو صحیح گلاقیدہ دوسرا فاس کے مول نہ ہو اعلانیہ فسق نہ کرنے والا ہو شیخ ماسو انل نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھیں یہ شان نبی کی ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے لیکن باقی لوگوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لیکن گناہ اگر کبھی سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کے پانی سے اپنے دل کی تختی کو صاف کرے عادی گناگار نہ ہو فاسق مولن اعلانیاں فس کرنے والا نہ ہو چونکہ مرید میں شیخ کی اتباع میں زندگی گزارنی ہوتی ہے حضرت شیخ مجد الرحمہ فرماتے ہیں مرید فکا شیخ کے عمل سے سیکھے تو اگر وہ فاسق مولن ہوگا تو مرید وہ بھی سیکھ جائے گا لہٰذا اعلانیاں فص اس کے اندر نہ ہو اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ جاہل نہ ہو عالم ہو اور عالم کی تشریح یہ کی ہے کہ بقدر ضرورت مسائل شریعہ کو عربی کتب سے نکال کر کے اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی استطاعت رکھتا ہو بعض کا اردو کتب سے بھی بات نہیں چلتی ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے وہاں ایک شخص ٹانگوں سے معذور تھا اس وقت کے ایک بڑے معتبر شخص سے جو کہ پورا عالم نہیں تھا اس سے لوگ مسئلہ پوچھنے گئے اس نے کہا کہ اس معذور کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اس نے کعبیں نکالی بہار شریعت اور دیگر دیکھو لکھا ہے کہ معذور کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی مجھے پوچھنے آئے میں،, میں نے کہا کہ نہیں ہو جاتی ہے وہ کہنے لگے کہ اس نے کتاب دکھائی ہے ہے وہ بڑا خوش تھا کہ وہ انہوں نے غلط کہہ دیا اور میں سچ بتا رہا ہوں اور لکھا ہوا ہے تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ ہاں وہ بھی اپنے اعتبار سے صحیح کہتا ہے جو اس نے پڑھا ہے اصل جب فقہ میں کسی کو معذور لکھا گیا ہو تو اس معذور سے مراد اپاہج نہیں ہوتا اس معذور سے مراد ہوتا ہے جس کو سلسلے ری یا سلسلے بول کی بیماری ہو یعنی جس کا وضو نہ ٹہرتا ہو کہ وہ دو رکت بھی پڑھ سکے اب اس کے لیے حکم شری ہے کہ وہ نماز کا جب وقت شروع ہو تو وضو کر لیں پھر دوسری نماز کے وقت تک اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور کوئی وجہ ہوگی تو وضو ٹوٹے گا تو اب وہ تہارت میں تو ہے لیکن اس کی تحارت کامل نہیں ہے تو نمازیوں کی تہارت کامل ہے جو پیچھے تو اس ناقص حارت والے کے پیچھے کامل مارکس تحارت مارکس والوں مارکس کی نماز نہیں ہوگی تو اس شخص کو شریعت میں معذور کہتے ہیں تو اس نے اپاہج کو معذور سمجھ, سمجھ لیا تو اس لیے آ فرماتے ہیں کہ وہ عربی کتب سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور مسائل شریعہ کو وہ دیکھ سکتا اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ طریقت بغیر کسی انقتا کے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہوں. وہ واسطے ان کے اندر کوئی فرق نہ ہو حضور تک اس کا سلسلہ متصل ہو تو وہ اس قابل ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے باس علماء نے یہ شرط بھی پانچویں لگوائی ہے کہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھ کر اس نے علم طریقت حاصل کیا چونکہ شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ دور رہ کر حاصل نہیں ہوتا ہے اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ وہ محدث ہو اور بعض علماء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اس کی نظر لوہے محفوظ تک پہنچتی ہو مرید کرنے سے قبل وہ دیکھے کہ یہ شکی ہے یا سعید اگر وہ شکی ہے تو اس کی شکاوت کو سہادت سے بدلے پھر اس کو اپنے کا ارادت میں داخل کریں لیکن پرانے دور کے بزرگوں نے یہ شرائط لگائی تھی موجودہ دور کے اندر ایسے دو خال خال ملیں گے تو اگر ان چار شرائط کا حامل کوئی شخص مل جائے تو اس کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر باتن کا نور اور باتن کے اجالے حاصل کرنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ذہن نشین بھی رہے اور وہ چونکہ اس دور کا ہے کہ اس کا تصوف اور اس کا جو انداز طریقت ہے وہ اجمی طرز پہ نہ ہو بلکہ فقر خالص حجازی ہو فکر بھی دو قسم کا فقر دو ہے ایک فکرے حجازی اور ایک, بارد بارد ایک فقرے اجمی یا فقرے ہندی جس کو کہہ لیتے ہیں دوسرے لفظوں میں اقبال نے اس کو فقرے بیدار اور فقرے خفتہ کے نام سے تعبیر کیا سویا ہوا فقر جامع شرائط ہے عالم بھی ہے اور باشرہ بھی ہے سلسلہ بھی متصل ہے اور فاس کے مولنگ بھی نہیں ہے لیکن دین سے عدم آگ ہی کی وجہ سے وہ مزاج شریعت کو پوری طرح سے نہیں جانتا ہے اور وہ لوگوں کی تربیت اس انداز سے کرتا ہے ان کو راہ بنا دیتا ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے میرے رشتے میں مامو اور شیخ حضرت سری سکتی نے مجھے دعا دی کہ اللہ میرے بیٹے جنید کو پہلے محدث بنانا پھر فقیر اگر کوئی پہلے فقیر ہے اور پھر محدث ہے تو اس کی نہ فکر ایسے نہ ہو کہ پہلے فقر ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علم آئے کہا پہلے علم دینا پہلے اس کو محدث بنانا اور اس کے بعد اس کو فقر کی دولت عطا کرنا چونکہ اس کا فقر جو ہے وہ شریعت کے بالکل تابع ہوگا ایسا شیخ کہ جس کی فکر ہی ٹھیک نہ ہو جس کی فکر فقر ہی درست نہیں ہے تو وہ کیوں کا رہنمائی کر سکتا ہے اسی لیے اقبال ایک موقع پہ کہتا ہے ڈھونڈ وہ فقر کہ جس کی اصل ہو حجازی وہ فقر تلاش کر کے جو حجازی الاصل ہو نذیر احمد دہلوی کے نام ایک مکتوب کے اندر اقبال نے لکھا کہ جب فقر فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح سے بغاوت کرتی ہے فقر فلسفہ کا نام نہیں ہے بلکہ فقر تو خالص حجازی ہے اور یہ محمد عربی کی اداؤں کا نام اعلی حضرت اور دیگر ہمارے مشاہیر نے اس پہ بحث کی ہے حضرت ماجود میں فرماتی ہیں پیر وہ نہیں ہے جو تمہارے رکے ہوئے کام چلا دے پیر وہ نہیں ہے جو تمہاری بند فیکٹریاں چلا دے بلکہ پیر وہ ہے جو نظر کرے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے جس سے من میں اجالے ہو جائیں اور روح میں چراغاں ہو جائے من میں روشنی ہو جائے وہ ہے تمہارا امام برحق اور اس کی اطاعت ہی تمہیں سیدھی راہ پہنچائے گی فکر قرآن احتساب فکر اریا بدر و ہونین فکر اریا پانگے تقبیر حسین ایک ہے قرآن کا فکر من کے محاسبے کا نام ہے ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام فقر نہیں ہے مختلف رنگوں کے کپڑے پہن لینے کا نام فخر نہیں ہے چرس کے سوٹے لگانے کا نام فخر نہیں ہے ہاں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کنتھ اپنے پیر کے دربار کا کلس بہت اونچا کر لینے کا نام بھی فخر نہیں ہے درباروں پر چادریں چڑھانے کا نام بھی فخر نہیں ہے فخر کیا ہے احتساب ہست و بود یہ تو من کے محاسبے کا نام, محاسبے نام, لندی نام لندی ہے یہ تو اندر کے گند اور اندر کی گلاسیں وہ حسد ہے ہے، کینہ ہے ان کو دھونے اور ان سے اپنے من کو پاک کرنے کا نام ہے نیا بابو مستیوں رقص وقت و سرود مستی اور بھنگڑوں کا نام نہیں ہے اور آگے اقبال کہتا ہے فکرے اریا گرمییں بدرو ہونین کہتا ہوں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ فکر کیا ہے یہ بدر -و ہنین کی گر نام ہے فقر بانگ -ے -تقبیر -ے -حسین. یہ کربلا کے تپتے ہوئے میں حسین ابن علی کی للکار کا نام یہ فقر ہے اور یہ حقیقی فخر ہے حضرت دادا صاحب کشپ الماجو میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائنی ایک جنگل میں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ کچھ صوفی گھاس کھا کا کے گزارا کر رہے تھے گھاس کھا لیتے پانی پی لیتے چشمے کو اور اللہ کرنے لگ جاتے تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور دبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے غریب کا گھر لٹ رہا ہو بیوا کے سر سے چادر اتر رہی ہو یتیم کا خون چوسا جا رہا ہو اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہو اور بندہ ہجرے میں بیٹھا ہو کہ نہیں میں تو فقیر ہوتا ہوں یہ فقیری نہیں ہوتی فقیری تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی خانقاہ سے بڑی خانقاہ کس کی ہو سکتی ہے اور حجرہ فاطمہ سے بڑا حجرہ کس کا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی شہر مدینہ کو چھوڑ کر اور اس خانقاہ کو چھوڑ کے کر کے پکتے ہوئے ریزار کے اندر ظلم اور جبر کے مقابلے میں کھڑا ہو کے عظمت کی جو داستان رقم کی ہے اقوال کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فقیر تو یہ حسین ابن علی تھا اللہ اکبر تو یہ ہے فقر کی روح تو فقر حجازی اگر نصیب ہو جائے فقر خفتہ نہ ہو وہ فکر جو فیون ہے اچھے بلے بندے کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے اسلام نے جو طاقتور ہیں ان کے پنجے کو توڑا نہیں ہے ان کے رخ کو موڑا ہے ایک پہلوان ہے وہ تمہارے ساتھ آ جاتا ہے کن بن جاتا ہے تمہاری طریقت کا تو تم اس کو تسبیح دے کے پکڑا دیتے اور کہتے گھر سے باہر ہی نکلنا تو یہ اس سے زیادتی ہے اسلام نے صلاحیتوں کو توڑا نہیں ہے ان کے رخ کو موڑا ہے وہ پہلوان اور وہ بدمعاش اور وہ برا شخص جو کل اپنے نفس کے لیے لڑتا تھا اس کی تلوار نہ چھینو کہا یہ تلوار اب اسلام کی سر بلندی کے لیے اٹھی رہے وہ خالد بن ولید جو کفر کے لیے لڑتے تھے جب اسلام میں آئے تو پھر ان کو سیف اللہ قرار دیا گیا کہ نہ دیا گیا وہ حمزہ جب اسلام کے دامن میں داخل ہوئے تو حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ حمزہ تو آساد اللہ و آساد حضول ہی رسول تو کسی کی صلاحیتوں کو توڑو نہ یہ اور اور یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو توڑ موڑ کے جو ہے وہ کسی اجرا میں بٹھا دو اور کہو کہ یہ بڑا شریف ہو گیا یہ بات نہیں ہے اس کی صلاحیتوں کا رخ موڑو اور ہمارے فکارا نے ہمارے صوفیہ نے وہ منظم متحرک تحریکیں تھی کہ ایک ایک شخص نے 90 نبے لاکھ کافروں کو کلما توحید پڑھایا یہ تصوف جو ہے یہ ایک جیتا جاگتا ہوا اور متحرک ایک تحریک کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ تصوف کے اندر آ کر بالکل جو ہے وہ بندہ بے باس ہو جائے تو اسلام کے اندر طریقت شریعت اور بیعت کا جو تصور ہے یہ اسلام کے فروغ کے لیے تگو تاز اور جد جہد کرنے کا نام ہے اس سنوان سے تو بہت کچھ کہا جا سکتا تھا لیکن بہرحال وقت کی نزاتیں مجھے ملحوظ ہیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا عطا فرمائے وآخر دعوانا ان